الرحمن الرحیم پچھلے ہفتے آپ کو پہلی وہی جو حضور اقدس الزاد علیم کو بد نازل ہوئی وہاں پر درس کا اختتام ہوا تھا پہلی وہی آپ کو یاد ہوگی یکقر بسم رب الزی خلق خلق السان علق یکرب الکرم الزی عالم بالقلم علم السان عالم عالم پڑھو اے رسول اپنے رب کے نام سے وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا ہے پڑھو کہ تمہارا رب بےحد مہربان ہے جس نے انسان کو قلم سے وہ سب کچھ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا یہ پہلے الفاظ ہیں خدا تبار تعالیٰ کے آخری وہی انسانیت کی خوش قسمتی کی پہلا دن تھا وہ جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مخاطب کیا حضور اقدس حضات اسلیم کے ذریعے اور اس میں جو چیز قابل غور ہے مختصر لفظوں میں حالانکہ ہم ایک بیانی انداز میں کہہ رہے ہیں ان باتوں کو لیکن کہیں کہیں کچھ چیزیں قابل غور آ جاتی ہیں تو ان پوائنٹس کی طرف ایک ایک دو دو منٹ اگر خرچ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے کہ پہلی وحی میں مطلب ایک وحی کیا چیز ہے رسالت کیا چیز ہے جدید ذہن کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے رسول کی ضرورت کیا ہے وحی کی ضرورت کیا ہے کیا یہ ممکن ہے پہلے ان چیزوں پہ ہم سوچ لیں جدید اللہ کی آواز کسی انسان تک اس طرح کے صرف وہ سنتا ہے اور کوئی نہیں سنتا اس کے علاوہ اور وہ دعوی کرتا ہے کہ میں اللہ کی آواز سنتا ہوں لیکن کسی کو سنائی نہیں دیتی اس کی کوئی سائنٹفک توجہ دور میں جو آج کا ذہن سمجھ لے کیا ہو سکتی ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے پہلے تو ضرورت ثابت ہونی چاہیے کہ واقعی اس کی کوئی ضرورت بھی ہے اور پھر اگر ضرورت ہے تو کیا اس کا کوئی امکان بھی ہے کیا ایسا ہوتا ہے ضرور تو صاف ہے اللہ رب العالمین ہے وہ پروردگاری کائنات ہے وہ ہمارے جسمانی ضروریات کا انتظام فرماتا ہے وہ ہمارے لیے بارشیں برساتا ہے وہ ہمارے لیے ہوائیں چلاتا ہے وہ ہماری زندگی کی تمام ضرورت کا انتظام کرتا ہے ہماری روح بھی کچھ ضرورتیں رکھتی ہے اپنے لیے وہ سچ اور جھوٹ کو جاننا چاہتی ہے وہ خیر اور شر اس کو بتانا ضروری ہے تو ہمارے جسم کو پالنے کے لیے جس مہربان خدا نے پروردگاری کا یہ سسٹم قائم کیا ہے کہ وہ بارشیں برساتا ہے ظاہر بات ہے کہ ہماری روح کی تسکین کے لیے اور اس کی ضروریات کے لیے بھی اس نے کوئی انتظام ضرور فرمایا ہوگا اس کے لیے وہ بھی ظاہر ہے اب یہ بارش برستی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ دھاڑ سے پانی گر جائے بلکہ بادل لاتے ہیں برستے ہیں ایک ایک بوند کر کے پودے کی جڑ میں جاتے ہیں ہر پودے تک خود پہنچتے ہیں ایک ایک شگوفے کو سیراب کرتے ہیں وہ پھل اور پھول کی شکل میں بنتا ہے یہ اس کی رب العالمینی کا ثبوت ہے تو وہ مہربان خدا جو جس کی پروردگاری ہر سے ظاہر زائر ہے ظاہر ہے کہ اسے ہماری روح کے لیے اور صحیح راستہ بتانے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے ہر شخص کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے جواب الگ الگ ہیں ہندو دھرم کے یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ خدا خود آ جاتا ہے عیسائیوں <تصفح> کا <تصفح> اس کا جواب یہ ہے کہ خدا اپنے بیٹے کی شکل میں آ جاتا ہے یعنی بیٹا جو ہے خدا اس میں حلول کر جاتا ہے یا خدا کی طاقتیں اس میں آگئیں جنابی جناب اسی علیہ السلام میں اور اس طرح انہوں نے آ کر ہمیں ہدایت دی خدا خود آیا مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا اپنے بیٹے کی شکل, خود ہی خود ہی وہ باپ بھی تھا خود ہی اپنا بیٹا بھی تھا یہ عیسائیوں کا جواب ہے ظاہر یہ کوئی معقول جواب نہیں آپ کا دل اس جواب کو تسلیم نہیں کر سکتا ہندوؤں کا جواب یہ ہے کہ خدا جب جب دھرم سنکٹ میں پڑتا ہے تو خدا خود پرکٹ ہوتا ہے اپنا آپ آتا ہے کسی بھی انسانی روپ میں جیسے رام ہیں وہ کشن, یا وہ اتار ہیں رامائن کو اوتار بتاتی ہے وشنو کا یا یہ کرشن ہے گیتا گیتا جو ہے ان کو بتاتی ہے کہ وہ اوتار ہیں وشنو کے ظاہر کی نظریہ بھی کوئی, کوئی دل تسلیم نہیں کر سکتا کہ انسان بن کے آئے خدا ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تمام مجبوریاں اس کے اوپر آئیں جو بھی انسانوں کے ساتھ لاحق ہیں اور پھر یہ کہ اگر کوئی میسج دینا ہوتا ہے کسی کو آپ کو بھی اگر کوئی میسج دینا ہوتا ہے کسی کو خط بھیجنا ہے آپ کو بمبئی تو آپ خود نہیں جاتے بمبئی یہ کوئی معقولیت نہیں ہے کہ خط بھیجنا ہے آپ تو خود بمبئی جائیں اس کو لے کے اپنے آپ نہیں جاتے یہاں پر ایک میسنجر کو آپ تلاش کرتے ہیں آپ اس کو ڈاک کے حوالے کرتے ہیں فیکس کرتے ہیں ای میل کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں لیکن آپ ایک میڈی ایٹر ڈھونڈتے ہیں اپ خود نہیں جاتے تو اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت ہے کہ اپنا میسج بھیجنے کے لیے وہ خدا ادنیے یہاں بھی ایک میڈی ہونا چاہیے ایک میسنجر ہونا چاہیے تو اسلام یہاں پر اس لیے رسالت کی بات کرتا ہے کہ کچھ انسان ہوتے ہیں جو اللہ کی آواز کو حاصل کر کے دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں وہی اللہ کی اسی آواز کو کہا جاتا ہے رسول اس آواز کو جذب کرتا ہے لیتا ہے دوسروں تک پہنچاتا ہے رسول اس کو کہتے ہیں. یہ تو ضرورت ہوئی رسول ہونے کی لیکن کیا اس کا امکان ہے آج کے دور چونکہ آج کل مشاہدے کا دور مانا جاتا ہے ہر چیز کو جو ہے ایکسپریمنٹ کے ذریعے مانیں گے ہم ایکسپریمنٹل ایج ہے دیکھ کے مانیں گے مشاہدہ کر کے تجزیہ کر کے لیبارٹری میں لے جا کے مانیں گے ایسا کچھ چونکہ دکھائی نہیں دیتا کوئی آواز ہمارا کوئی ریڈیو سیٹ یا کوئی ہمارا ٹی وی سیٹ اس آواز کو وہی کی کیچ نہیں کر سکتا اس لیے ہم مانتے ہیں کہ ایسی کوئی آواز خدا کی شاید نہیں ہوتی جس کو کوئی بندہ کوئی انسان کو گول کر سکے اور دوسرے تک پہنچا سکے لیکن ظاہر قطن ایک غیر سرٹیفکیٹ بات ہے اس دنیا میں یعنی کتنی آوازیں ایسی ہیں جس کو انسان نہیں سنتا اب مثلاً ریز جو کائناتی شعائیں ہیں آپس میں ٹکراتی ہیں آپ کے کان ان کو نہیں سن سکتے لیکن آپ آلات کی مدد سے ان کو سن سکتے ہیں ان میں آواز ہوتی ہے ٹکرا ہوتا ہے اب ہم نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں ایسے آلات کے ہم ایک مکھی اڑتی ہے اگر سینکڑوں میل دور تو ہم اس کے پروں کی بھرمناہٹ بھی سن سکتے ہیں حالانکہ ہم سادہ کانوں سے نہیں سن سکتے اگر کوئی چیز ہم کو سنائی نہیں دے رہی ہے تو اس کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ موجود ہے نہیں وہ چیز بہت سے جانور ایسے ہیں جو ہم سے کہیں جگہ فڑ پڑ گئی سینکڑوں میل دور کوئی نر جو ہے اس کی آواز سن لے گا اور آ جائے گا اس کے پاس ٹیلیپیتھک کی جو صلاحیت ہے بہت سے جانوروں میں ہوتی ہے جو تفتیشی کتے ہوتے ہیں کہیں بھی چوری کرے کوئی آدمی قتل کرے اس کی کوئی چیز بھی سنگا دیں گے اور چھوڑ دیں گے ہزاروں کے درمیان وہ تلاش کر لے حالانکہ آپ کی ناک جو ہے نہیں جان سکتی بہت سی چیزیں ایسی ہیں اپنے سینکڑوں کو ہلاے گا اور سینکڑوں میل دور کوئی بھی اس کی مادہ جو ہے اس کو سنے گی اور آ جائے گی ہائیڈروجن بم کی ہلکی ہائیڈروجن زرے کی ہلکی حرکت کو محسوس کر لیتا ہے سن لیتا ہے آپ نہیں سن سکتے تو کوئی چیز اگر آپ سن نہیں پا رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز ہے نہیں اب یہاں خود انسانوں کے اندر اشتراک کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت ہوتی ہے بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات اور اپنا خیال ٹرانسپر کر دیتے ہیں دوسرے میں اس میں زبان الفاظ نہیں آتے بیچ میں اسے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں کہ الفاظ نہیں بلکہ خیال ٹرانسپر ہو جاتا ہے مس اسٹبل ہیں مشہور ٹیلی پیتھ ہیں انہوں نے انیس سو پچاس میں جو ہے میونف میں مظاہرہ کیا رجنا ہوٹل میں اس کا اور باقاعدہ نیو یارک ٹائمس نے شائع کیا انہوں نے بہت سے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ ایک تاش کی گڈھی ان کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ اس میں سے کوئی سی بھی آپ پتہ نکالیے اور پتہ نکالنے کے بعد آپ سوچیے دسمبر انیس سو پچاس یہ واقعہ ہے اخبارات میں موجود اور اس کے بعد کوئی بھی سوچ لیجئے تو ایک صاحب نے سوچ لیا اور سوچنے کے بعد نے کہا ہے میں آپ سے پوچھے بغیر آپ کے خیال کو ٹرانسفر کی دیتا ہوں اس وقت اس نیوز کاسٹر کی طرف جو خبریں سنا رہا ہے اور پھر انہوں نے ذرا سا غور کیا اور جو نیو یارک سے خبریں نہ شروع رہی تھیں اس نیوز کاسٹر نے خبروں کے دوران رک کر کہا حکم کا پتہ حکم کا پتہ حکم کا پتہ تین بار اور اس کے بعد آگے بڑھ گیا یعنی انہوں نے اپنے خیال کو ٹرانسفر کر دیا میل دور کی مظاہرہ کئی بار کئی جگہ کر کے دکھایا اور باقاعدہ ویانا کی عدالت میں اس کے اوپر ان کے اوپر کیس کیا گیا کہ قانون شکنی اور اس میں یعنی نشریات مداخلت بذریعے ٹیلی پیتھی یہ کیس ان کے اوپر کیا گیا تو ٹیلی پیتھی کہتی ہے ہی، یہ ہائپنوٹک سلیپ نیند تاری کر دیتے ہیں بہت سے لوگ اور جو چاہتے خیال والتے ہیں اور جو سا خیال چاہتے ہیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں انسانوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے ہم لوگ اپنی بہت سی صلاحیتوں کو جانتے نہیں ہیں اصل میں انسان میں خود اتنی صلاحیتیں ہیں جن میں ہم بہت چیزوں کو جانتے نہیں ہیں ہوسیے ہمارے اندر ہم یہ جانتے ہیں مثلا کہ ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں یہ جانتے ہیں ہم یہاں سے چھو سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں لیکن ہمارے اندر خدا نے کتنی طاقتیں بھر دی ہیں اس کا ہم 1% بھی نہیں جانتے ہم اپنے اپ کو پوری طرح یوز نہیں کرتے مثلا ہمارے اندر کاپر ہوتی ہے لوہا ہوتا ہے انسان میں لیکن انسان میگنٹ میگنیٹک بھی ہوتا ہے आदमी ये नहीं जानता انسان میں بھی ہوتا ہے اور یہی میگنیٹ ہے جو ہیو ٹیسٹ یا میزم والے استعمال کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے आदमी में لیکن اس کو جو لوگ یوز کر سکتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم لوگ نہیں جانتے بہرحال ایک بات لمبی ہو جائے گی میں آج یہ کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خود ہمارے دائرے اختیار میں ہیں ہم ان کو استعمال کرنا نہیں جانتے بہت سی صلاحیتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں ہم ان سے واقف نہیں ہیں تو اس, اس دنیا میں یہ مان لینا ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مخصوص صلاحیتیں ادا ہوں کہ وہ خدا کا پیغام عکز کر سکے جہاں پر ٹیلی پیتھی کے تجربے ہو رہے ہیں اور جہاں پر یہ سارے کھلے کھلے مظاہرے ہو رہے ہیں تو جدید ذہن کو وہی کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے کس طرح کی کوئی دشواری زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ بیان اس وقت جو ہے ہمارا جو ہے صرف واقعات کو ہم بیان کر رہے ہیں لیکن ایک موٹی سی بات آپ کے سمجھ میں کوئی آگے ضرورت بھی وہی کی رسالت بھی اور یہ کہ کس طرح ممکن ہے دنیا میں کسی بھی نظریے کو ماننے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک تو تھیوری قائب کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کا آبزرویشن ہوتا ہے اور پھر اس کا ویریفیکیشن ہوتا ہے یعنی ایک نظریہ قائم کیا اس کے بعد اس کو دیکھا کہ وہ ممکن بھی ہے کہ نہیں اور اگر معلوم ہوا کہ ممکن ہے تو پھر اس کو مان لیا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس طرح سے رسول ہونے کی ضرورت ہے اس کا امکان ہے ایسا ہوتا ہے اور ایک واقعہ ہے لہٰذا یہ چیز آبزرویشن نہیں بلکہ ایک ویریفیکیشن ہے ایک منظور ایک ثابت شدہ حقیقت ہے اس کو مان لینا چاہیے جب یہ ایک ضرورت ہے تو یہی حقائق کو باندھنے کا ایک طریقہ ہے بہرحال یہ کہ پہلی وہی جو آئی ہے میں آب ادھر آتا ہوں کہ پہلی وہی جو حضور اخبار کے اوپر آئی ہے اس کے پہلے لفظ پہ آپ غور کیجئے یہ وہی ہے اقرا ہے اقرا یعنی خدائی کائنات انسانوں سے جس لفظ کے ساتھ پہلے لفظ کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہے وہ یہ ہے پڑھو ایک اس ملک میں اور اس دور میں اور اس اسٹیج میں جو پڑھنے لکھنے کا دور نہیں ہے جو پین ایج کی اسٹارٹ ہے بالکل اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے علم دیا انسان کو قلم کے ذریعے علام القلم علام الگ اس میں دیکھیے کتنا ایڈوانس جو ہے نظریہ تعلیم ہے یہ علم کا مطلب کیا ہے لوگ اس میں بحث کرتے ہیں کہ علم کا مطلب کیا ہے علوم کیا ہے ابھی ہم بمبئی گیا تھا تو یہاں پہ جو کہ مولانا صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے علم پہ ایک تصور پیش کیا تھا لیکن میں نے بعد میں بتایا خود یہ پہلی وہی میں نے ان کو سنائی ان کے نزدیک علم کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو مدرسوں میں مولوی حضرات پڑھتے ہیں باقی وہ علم اس کے علاوہ کوئی چیز علم نہیں ہے یہی علم ہے اسی کے فضائل ہیں اسی کو بیان کیا گیا ہے تو میں نے اسی پہلی وحی کے حوالے سے یاد دلایا اور ان کو کہ ہر وہ چیز قرآن علم قرار دے رہا ہے جس کو ہم نے قلم کے ذریعے سیکھا ہے علامہ انسانہ علامہ بال قلم علامس معلوم یالوم ہر وہ چیز علم ہے رسول عبداس علیہ وسلیم نے انصار مدینہ کو جو جو بدر تھے اس یقین مکہ کو کہا کہ ہمارے بچوں کو آپ تعلیم دیں یہی آپ کا فدیہ ہے تو آپ مجھے بتائیے کامن سینس سے مشرکین مکہ کیا مولوییت کی تعلیم دے رہے تھے انصار مدینہ کو لیکن فدیہ پس اس کو تعلیم قرار دینے کیا آپ تعلیم دیں اس کو اس وقت نے کسی صحابی کو گھر سواری کے لیے فرمایا کسی کو اپ نے صدر سکندر ہی دیکھنے کے لیے بھیجا یہ جغرافیہ وصیحات کر تھا کسی کو نزیبازی کے لیے جناب زید کو سوریانی زبان سیکھنے کے لیے گویا किसी को आप जो है एक टेक्निकल तालीम भी दे रहे हैं किसी को आपने यानी इसका मंत्र आपने कहा कि नहीं हफ्सा को जो है मंत्र सिखाओ किताबत सिखाओ ये सब आपने जो बताया कि लिखना सिखाओ خود حضور قرآن کریم کی کتابت کے لیے تقریباً 26 صحابہ کرام کا ادارہ کتابت قائم کیا اس ملک میں جہاں لکھنے اور کتابت کا دستور نہیں تھا اور قرآن شریف اسم میں جناب بکر صدیق جناب عمر فاروق جناب عثمان غنی جناب علی متحدہ جناب مابب نبی سفیان اور بہت سے تقریباً 26 کے قریب کا تبان وہی تھے حضور نے ادارہ کتابت قائم کیا یہ تھا حضور کا نظریہ علم یعنی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اس کائنات کو چلائیں وہ معلومات کلیکٹ کریں جس سے یہ کائنات چل سکے یہی تو انسان کا مقصد حیات ہے دنیا میں خلیفہ وہ علامہ اک اللہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم تصویر و تفدیش کے لیے موجود ہیں انسان کو کیوں بنا دیا تو دنیا کا مالک تو اللہ نے اس کو علم سکھا دیا دنیا کی ساری چیزوں کا وہ آدم السما علم کا لفظ پہلی بار قرآن نے وہاں بولا تو گویا ساری دنیا کی چیزوں کا علم علم ہوا آدم السما اک جس سے کائنات کا سنچالن کر سکے آپ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق کائنات کو چلانا اس کے دو سیکشن ہوئے اللہ کی مرضی کیا ہے اور کائنات کیا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے یہ بھی علم ہوا یہ علم دین ہوا اور, اور جس کو آپ علم دین بولتے ہیں اور کائنات کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے اور اگر یہ آپ تفریق کریں گے تو ظاہر ہے کہ صحیح تصور علم نہیں ہوگا تو جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ اقرا پڑھئے پڑھو اے رسول پڑھو تم پہلا لفظ یہ ہے ربھی خلق, خلق انسان انسان کو الگ سے پیدا کیا ہے الگ کا لفظ بولا ہے قرآن میں جو جہالت کا لفظ اس, قرآن قرآن اس رب کے نام سے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو علم علامہ بال قلم کہ وہ قلم اور کتاب کا دور نہیں تھا جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں قرآن کو الکتاب کہا اس دور میں اس ملک میں جہاں لکھنے پڑھنے والے لوگ موجود نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے دورِ علم و قلم میں پیدا ہوئے حضور اسٹیج اس پر جب دنیا کتاب اور لٹریچر کے دور میں آ رہی تھی قلم کے دور میں آ رہی تھی پہلی وہی میں قلم کا تذکرہ موجود ہے اب جو لفظ بولا ہے قرآن نے پہلی وہی میں دیکھیے الانسان من علق پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کو علق سے علق کہتے ہیں عربی میں جوک کو الوکا الکا جوک کو کہتے ہیں ماں کے رحم کے اندر دوسرے ہفتے میں جو پوزیشن بنتی ہے بچے کی اور اس کے بعد چوتھے ہفتے علق مزغدن مزغدن دو لحظ بولے آدمی پہلے الق بنتا ہے پھر مسغ بنتا ہے اب ان الفاظ کی جو لوگ عربی کی جانکاری رکھتے ہیں وہ ان کا تو ایمان تازہ ہو جائے گا صرف الفاظ کو سن کر ہی لیکن تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاؤں الق جو کو کہتے ہیں اور دوسرے ہفتے میں جو ما کے رحم میں پوزیشن بنتی ہے آج کی جینیٹک سائنس کے ماہرین اس شیپ کو سول شیپ کہتے ہیں یا سی شیپ کہتے ہیں یعنی سی کسی شکل بن جاتی ہے اس کے اندر جو ہے ماں کے رحم میں سی کیسی شکل بن جاتی ہے اس پر جا کر وہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے تو سی کسی شکل بن جاتی ہے اس کو سولڈ شیپ بھی کہتے ہیں جوتے کا جیسے سول ہوتا ہے یا ہاتھی کا نال یا گھوڑے کا نال ہوتا ہے وہ شکل بن جاتی ہے قرآن نے اس کی جگہ الگ کا لوز بولا ہے جو کا بولا ہے جوک بھی موڑ کر سی کی شکل کی نال کی شکل کی بن جاتی ہے لیکن وہ ایک انارگانک ازب بنتا ہے ایک بغیر ہڈی کا ازب بنتا ہے اس وقت جو اس کے لیے جوک کا زیادہ پرفیکٹ ہے آپ دیکھیں سول کے مقابلے میں جوک کا نال کے مقابلے میں ایک تو جوک زندہ ہوتی ہے جوتے کا تلفظ زندہ نہیں ہوتا سول زندہ نہیں ہوتا ایک یہ کہ جوک جدید تحقیقات کے مطابق بھی زندگی کا پہلا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلا آغاز یعنی پانی سے جو پہلے شکلیں بنی ہیں زندگی کی وہ جوک کی شکل میں بنی ہے تو انسان اگر ابتدائی شکل میں جوک ہے تو یہ ٹھیک اس کی تخلیقی صلاحیت کے اعتبار سے یہی لفظ کے لیے پرفیکٹ ہے نہ کہ سول شیپ القا چوتھی ہفتے میں یہی مزغہ جو ہے یہ جوک جس کو قرآن نے کہا ہے جوک یہی لفظ جو ہے مسغا گر بولا مزغہ عربی میں کہتے ہیں گوشت کی اس بوٹی کو جو چبا لیں کے نشان جس کے اوپر آ چبانے سے دانتوں کے نشان جس پہ آ تو یہی چیز جس کو کہا گیا ہے الکھا یعنی یہ جونک کی شیپ جو بنتا ہے یہی چوتھے ہفتے میں جا کے مسکا بنتا ہے چونکہ اس میں ریڑھ کی ہڈی کے موہرے بننے شروع ہو جاتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے موہرے جب اس الکھا میں بنتے ہیں اس جوک میں تو ٹھیک مسغا ہوتا ہے یعنی چبائی ہوئی بوشت کی بوٹی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں تین پردوں میں بالکل ایکزیکٹ بول دینا جس سے کہ تصویر کھینچ جائے اس پوزیشن کی یہ صرف اس خدا کے کلام ہو سکتا ہے جو ماں کے پیٹ کی گہرائیوں تک کو پہچانتا ہے فخرقن العلاقام فخر خلق... صرف اسی آیت کو پڑھ کر ڈاکٹر کرت جو جینیٹک سائنس کے ماہر ہیں پیرس یونیورسٹی میں انہوں نے اسلام قبول کیا انڈیا ہندوستان میں بھی ہندوستان ٹائمز کے اندر جو ہے ان کا بیان شائع شای... ہوا کہ قرآن نے یہاں جو لفظ بولا ہے علاقہ کا جو لفظ بولا ہے یہ ایکزیکٹ بالکل جدید سائنس تحقیقات کے مطابق ہے قرآن اسکورس اوور ماڈرن سائنس ان کا باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ہندوستان ٹائمس میں انڈین ایکسپریس میں انڈین اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا بحلی پہلی وہی ہے جو رسول خدا علیہ وسلم کے پر نازل ہوئی اور اس کے بعد ظاہر کی حضرت تجربے سے آشنا نہیں تھے قابست خلق پڑھو اے رسول اپنے الگ کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے خلق انسان من علق جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا علق کی شکل میں اسے ڈیولپ کیا ہے یہ خدا کا پیغام آپ نے سنا پہلی بار میں نے آپ کو کیا ہے کہ وہ غار ہرا میں وہ جو چھ فٹ چوڑا اور چار فٹ اونچا وہ غار ہے چھ فٹ اونچا اور چار فٹ چوڑا غار جس میں حضور اقدس سجدے کی حالت میں دعاؤں کی حالت میں پیشانی ماتا رکھے ہوئے زمین کے اوپر بندگان خدا کی رحمت کے لیے ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے کس طرح سے اس گناہ میں ڈوبی ہوئی زندگی کو نجات ملے اپنے اللہ کے سامنے آنسو سے رو رو کر گڑا کر مہینوں گزر گئے تھے آپ کو اسی طرح سے مہینوں اور آپ کی وفا شار بیوی بی جناب خدیل قبرا ان سنسان راتوں میں ان کے پدھیروں کے اندر پیدل تنہے تنہا جا حضور علیہ کو کھانے اور جو, جو زندگی پہنچاتی تھی جناب جبکہ آپ عمر کا تفاوت آپ کو معلوم ہوگا جناب خدیٰ کی عمر کا تفاوت ان کے عمر چالیس سے چالیس کے آس پاس ہے اور اس وقت یہ ایریا جو آج غواغارے ہیرا کے ایریا ہے مکے کے اندر ایکسٹینشن میں آ گیا ہے یہ لیکن اس وقت شہر سے باہر تھا چھ سات دور اندھیری راتوں میں اس کو طے کرنا وہاں سے واپس آنا وہ چیز پہنچانا کتنی ہمت کتنی کتنی وفا شاری کا تعلیم ہے اس گار میں بندگان کی ہدایت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں اس کے بعد جب یہ پیغام آپ کے پاس آیا پہلا بیغام آپ نے سنا اس تجربے سے آشنا نہیں تھے آپ آپ کا دل حیرت خوف سے اور ڈر سے بھر گیا لبیز گیا لگے ماتھے پہ پسی نہ آ گیا شکو کو شبہ پیدا ہونے لگے تصور تھا آسے ہیں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے یہ کیا چیز ہے رائت کا تاریخ سنسان پہاڑ کی خاموش گفا آدھی رات کا وقت گہرے اندھیرے چھائے ہوئے اور اس کے اندر یہ خوفناک اور یہ روشنیاں پھیلتی ہوئی اور پہاڑیوں کو گنجار یہ آواز، یہ گنجارتی کو بتایا کہ آپ نے, لستو بخار میں نہیں ہوں آپ نے کہا لیکن اس ماحول میں حضور تجربہ پہلونے کی وجہ سے آپ ڈرتے ہوئے لڑتے ہوئے گفا سے باہر نکل کے آئے آپ ماتھے پہ پسینہ آپ کے کاپ رہے تھے آپ پورے ابھی آپ پہاڑ کے بیچ میں تھے تمام پہاڑیوں کی روشنیوں سے پھیلی ہوئی اور آواز گنجارتی ہوئی پہاڑیوں میں سناٹا تاریخ رات کا اخیلے آپ. اخیلے آپ. شہر سے چھ سات دور ان پہاڑیوں میں نیچے آپ اترے تو آپ نے ایسا لگا آپ کو ایسا لگا سارا دنیا سارے زمین و آسمان سارے آپا آسمان کے سارے کنارے روشنی سے بھر گئے آپ نے اوپر نظر اٹھائی تو آپ کو ایسا محسوس کوئی کہہ رہا ہے محمد تم اللہ کے رسول ہو میں جبریل ہوں تم اللہ کے رسول ہو میں جبریل ہوں تم اللہ کے رسول ہو میں جبر عیل ہوں ایسی آواز آپ کو بار بار سنائی تھی آپ محسوس ہو لڑتے ہوئے کاپتے ہوئے آپ روپ سے بھرپور آواز چکا جون کرنے والی روشنی سناٹوں میں تکتی ہوئی ایک آواز آسمان جب آپ نے آپ کو تو ہر طرف جبریلح کی وسطوں میں پہلے بھی آپ کو دکھائی دی ادھر نظر اٹھاتے تھے تو تمام آسمان کی وسعتوں جبریل پھیلے ہوئے پیچھے دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں شکل میں کناروں میں جمے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو میں جبریل ہوں تم اللہ کے رسول ہو میں جبریل ہوں یہ بار بار آپ کہہ رہے گم سم کھڑے رہ گئے رسول اپنی جگہ میں. سمجھ نہیں پایا صورتحال کیا چیز ہے یہ کیا واقعہ ہے کیا ہوا نہ آگے ہٹ رہے تھے آپ نہ پیچھے رہے تھے کافی رات ہو گئی تھی خدیل گبراہ جو ہے خیریت پوچھنے کے لیے قاصد بھیجتی تھی اس دن میں قاصد بھیجے تو دیکھا کہ حضور گفاؤں میں خاموش کھڑے ہیں گمسم جیسے کچھ خبر نہیں ہے اپنی اس طرح سے بالکل جیسے اپنے آپ میں نہیں ہیں آپ ایسے خاموش کھڑے دیکھتے چلتے ہوئے پھر آپ قاصدوں و ساتھ جو ہے آپ دے تیز چلتے ہوئے پہنچے اپنے مکان ڈرتے ہوئے کاپتے ہوئے لڑتے ہوئے اپنے مکان پر پہنچے اس وقت تک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری عظیم ترین میرے ذمہ داری سونپی ہے اللہ کے پیغام کو بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے واسطہ مجھے بنایا گیا ہے ایک عظیم ذمہ داری رسالت کا آخری چراغ میرے ہاتھ میں دیا گیا ہے اس وقت تک آپ کو اندازہ نہیں ہے اللہ علیہ وسلم کو گھر پہنچ کے آپ تھرتراہتے ہوئے کانپتے ہوئے آئے اور آپ نے کہا زمبلونی زم بلونی خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ حیران خدیجہ کیا ہوا ہے ابو القاسم کو یہ تو کبھی کسی ڈرتے نہیں تھے ان تو کبھی خوف کی حالت تاری نہیں ہوتی تھی ان تو بڑی سے بڑی طاقت بھی لڑ جا نہیں سکتی تھی ڈرا نہیں سکتی تھی یہ آدھی رات کے سر نٹے میں آج کیا ہو گیا ہے یہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں بےچین کیا کہ آج کوئی بس تو نہیں ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے ادھر وسلم جو ہے میں اپنی جان کا خدیجہ لقب خشیت والا سی مجھے ڈر ہے اپنی جان کا مجھے کوئی منز تو لائف نہیں ہو گیا ہے مجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی ہے مجھے کوئی آسپ تو نہیں چمٹ گیا ہے مجھے عجیب آوازیں سنائی دی ہیں مجھے عجیب روشنیاں دکھائی دی ہیں میں توجہ نہیں کر پا رہا ہوں ان کی وہ کیا چیز ہے خلیجے دیکھتی نہیں اپنے شوہر کو پندرہ سال تک جاچا جا جا پر گا تھا انسان کو آدھری رات کی تنہائیوں میں دن کے اجالوں میں صبح کے سویروں میں دنیا کا سب سے عظیم انسان تھا ان کردار کی ہر کسوٹی پہ کس کے دیکھا تھا. بیواؤں کے کام آنے والے یتیموں کا ہاتھ پکڑنے والے سر پہ پلو ڈالنے والے مسافروں کی خدمت کرنے والے مہمان نواز ہمیشہ سچ بات پیٹل رہنے والے ہمیشہ سچائی کی خاطر اڑ جانے والے جانتی تھی اپنے شوہر کے کردار کو سورج کی طرح تابناک تھا ان کا کردار جھوٹ جس شخص نے زندگی میں اپنی کسی معاملے میں نہ بولا ہو وہ خدا کے معاملے میں اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے سوال تو ذہن پاکید اور معصوم ہم کے مہاروں کا, مہار مہاروں کا سہارا یہ شخص اللہ کے معاملے میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا اور جس کے شان تدبر کا اعتراف اس کے دشمن کرتے ہیں خانہ کعبہ کے معاملے میں ابھی پتر حجر اصد رکھنے کے معاملے میں جن کی تدبر اور جن کی شان کا اعتراف خود ان کے سارے عرب کے لوگوں نے کیا ظاہر ہے ان کی عقل کو بھی سوال نہیں اٹھائے جا سکتا مستشریقین یہ سوال کرتے ہیں اٹھاتے ہیں کہ اس رات شاید محمد وسلم کے ابر کوئی دورہ پڑا تھا شاید وہ سرا کا دورہ تھا شاید وہ مرگی کا دورہ تھا یہ بہت سوال کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ گرد اٹھاتے ہیں اور میں ساتھا, میں نے آس کیا تھا کہ کوئی بھی دنیا میں ذہنی مریض یا نفسیاتی مریض دنیا میں کردار کا اتنا عظیم انقلاب نہیں لا سکتا نہ لایا ہے جو حضور علیہ اقبص علیہ وسلم لائے ہیں جنہوں نے اربوں انسانوں کی سیرت بدلی ہے حضور ماڈل ہیں اسلامی معاشرے کا مسلمانوں کی تہذیب کا مسلمانوں کی ثقافت کا تمام دنیا میں اس تہذیب کا جو اسلام کے حوالے سے جانی جاتی ہے اصل میں یہ صرف ایک شخص کی تہذیب ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم وہ ہیں سینٹرل پوائنٹ مرکزی نقطہ انہیں سے یہ تہذیب کی گئی ہے انہی کی اقدار کے کی, ویل, کی ویلیوز ہیں انہی کے جینے کا ڈھنگ ہے انہی کا انداز ہے ایک انسان جو ذہنی مریض ہو وہ ساری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دے ساری دنیا کو کردار کی دولت دے دے کروڑوں انسانوں کا کردار تبدیل کر دے ایک نئی ثقافت ایک نئی تہذیب کو وجود میں لے آئے پتہ نہیں کس طرح مان لیتے ہیں اسلام دشمنی میں رسول اللہ دشمنی میں اس نظریے کو پیش کر دیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں یہ ممکن کس طرح سے تو خدیجہ نے اپنے شوہر کے کردار کو پرکھا تھا جانا تھا پہچانا تھا ابھی کچھ سال پہلے جب نکاح ہوا تھا ان کا پندرہ برس پہلے تو ابو طالب نے نکاح کے خطبے میں کہا تھا نکاح خود جملہ لا شرفا وعقلا اس شخص شخص کا دنیا میں کسی شخص سے بھی اگر موازنہ کر لیا جائے تو میں نکاح میں کہا تھا ابو طالب نے یقینا یہ شرافت میں عقل میں تدبر میں شان ہل میں اس سے بڑھا ہوا ہوگا یہ جملہ کہا تھا جانتی تھی یہ کہ میرا شوہر جو ہے دنیا کا عظیم ترین انسان ہے لیکن یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ کیا کہنا ہے کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی دی ہیں مجھے کچھ چنلے دکھائی دی ہیں مجھے کچھ روشنیاں دی ہیں یہ خدا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتے یہ ذہنی دیبار سے بیمار نہیں ہو سکتے تو گار گھر اٹھے یا محمد اب القاسم کلّا اللہ ہرگز نہیں ہے ابو القاسم خدا آپ کو کبھی کسی پریشانی میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ آپ تو ویواؤ کے سر پہ پلو ڈالنے ہیں کیونکہ آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں کیونکہ آپ تو کمزوروں کے لیے آس ہیں امید ہیں کیونکہ آپ کے در پر تو آنے والے مہمان واپس نہیں جاتے کیونکہ آپ تو بندگان خدا کی ہدایت کے لیے رات رات بھر دعائیں مانگتے ہیں آرانس بہاتے ہیں اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا یب القاسم کبھی ضائع نہیں کرے گا آپ ذرا تصور تو کریں تاریخ کے اس نازک مرحلے میں خدیجہ کی تسلی کتنی اہمیت رکھتی ہے محد اللہ کی زندگی کا نازک ترین وقت تھا وہ ایک ذہنی کا شکار تھے وہ ایک نسیاتی دباؤ کا شکار تھے وہ اور تاریخ کا اس مرحلے میں خدی کبرہ نے اسلامی تاریخ پر میں کہوں گا جو احسان کیا ہے اسلامی تاریخ کبھی اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتی یہ پہلا احسان ہے عورت کا جو اسلام نے اسلام کو بر کیا ہے عورت نے عورت کی ذات سے اسلام کی تاریخ کے کئی روشن کارنامے وابستہ ہیں رسول اللہ کے اوپر سب سے پہلے اس نازک مرحلے میں راہ میں سب سے پہلے اپنا وطن چھوڑنے والی عورت رقیہ سب کچھ یعنی ایک روشن روشن تاریخ ہے اس معاملے میں جنابر نے یہ تسلیم کی اور مدر اللہ کی سچائی کے سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت انہیں حاصل ہوئی۔ تاریخ یقیناً قدل کبرہ کو یہ خراج عقیدت پیش کرے گی کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی سب سے پہلے توفیق کلام وحی کے سب سے پہلے الفاظ رسول خدا نے تمہیں سنائے۔ وحی کی پہلی آواز سب سے پہلے تمہارے کانوں میں گئی۔ اور تمہیں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور تاریخ کس فلسفہ پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دارس بنانے کی جو خدمت تم نے انجام دی اسلامی تاریخ اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی آنے والے زمانے میں لاکھوں انسان تمہارے عظیم شفاعت ایمان لائیں گے اربوں انسان ان کے در کی خاک بٹورنے کو اپنی سعادت کی معراج سمجھیں گے نو یعنی کتنے کچ کلا کتنے شاہنشاہ ان کے کپڑوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے آئیں گے کروڑوں اربوں انسان یعنی کتنے لوگ اس روشن قافلے میں شامل ہوں گے لیکن اس نازک مرحلے پر یہ جو سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف تمہیں اللہ نے دیا ہے اس شرف کو دم سے کوئی نہیں چھین پائے گا کوئی خدی کا نہیں چھین پائے گا اب یہ خدا کا کرم تھا کہ خدیجہ کو خدا ان کو بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا عمر میں بہت بڑا فرق تھا سماجی اسٹیٹس میں بہت بڑا فرق تھا زندگی کے رشتے میں مدوس اللہ کے ساتھ تھی لیکن ایمان کا رشتہ جو ہی آیا اللہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی فوراً پیچھے کھڑی ہو گئی اور ان کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھنے کے بعد تصدیق کی اللہ کے رسول کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ان کی اپنی بیوی تھی۔ حالانکہ بیوی اپنے شوہر کی عظمت کبھی تسلیم نہیں کیا کرتی۔ کوئی بھی بارنا نے لکھا ہے اس بات کو دنیا میں مہدوسلہ کی عظمت کے ثبوتوں میں ایک ثبوت لکھا ہے کہ ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ان کی بیوی تھی۔ جس ان کے کردار کو ہر بیلوز سے جانچا اور پرکھا تھا۔ ہر دن رات کے میں, صبح کے سویروں میں ڑ بکری کی طرح بکتی تھی ایک ایک آدمی کے پچاس بیویاں ہوتی تھیں گائے بھینسوں کی طرح رہتی تھی گھروں میں کوئی سماجی حق نہیں تھا ان کا کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا تھا میں, تجارت میں, کسی چیز میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا زندہ نہ بھی دفن کرتے تو زندہ, زندہ رہتے بھی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے لوگ ایسے ماحول میں یہ مدرسول تمہاری جنس کو اٹھائیں گے اس کا حق دلوائیں گے اس کا احترام اس کی عزت بحال کریں گے لیکن ان ساری چیزوں کے نتیجے میں تم کہہ سکو گی کہ ہاں وہ جو ہمارے اوپر شرافت کی ردا اڑانے کے لیے آئے تھے وہ جو ہمارے حق دلانے کے لیے آئے تھے وہ جو ہمیں زمین سے اٹھا کے آسمان میں بٹھانے کے لیے آئے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ہم ہی تھے عورت فخر سے کہہ سکے گی اس بات کو قیامت تک جناب خزل قبرا کے صدقے کے اندر اب یہ وہی نازل ہوئی حضی وسلم کے اوپر اور خدیل قبرا لے گئی اپنے جزاد بھائی ورقا بن نفیل کے پاس اور انجیل کے بہت بڑے تھے اس واقعہ کیا ہے یہ کہ کچھ روشنی دیکھی ہے میں ہے اور اس طرح سے رقبہ کے پاس لے گئے بہت بڑے عالم تھے پورا کیس سنا جناب بن رقا نے پوری بات سنی کونس کی کیے اور پھر کہا خدیجہ جو حالات یہ بتا رہے ہیں جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے وہ بڑی اسماعیل کے آخری پیغمبر جس کو بر خدا کی وحی نازل ہونا ہے اور جس کی تو انجیل میں موجود میں نے آپ کو پچھلے درست میں بتایا تھا کہ وہ رسول جب شام کے سفر پہ گئے تھے تو وہاں پر بحیرہ نے حضور کے چہرے پر تورا تو انجیل کی نشانیاں دیکھی تھی اور سب سے پہلے جبکہ رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کی ویست بھی نہ ہوئی تھی ان پہ ایمان لانے کی سادت حاصل کی تھی اور کہا تھا ابو طالب کو گواہ بن کے کہ ابو طالب یہ بچہ تاریخ کی امانت ہے اور گواہ رہو کہ میں اس کو بری مان لاتا ہوں اس کی عظمتوں کو تسلیم کرتا ہوں ارے ابل مسلم سب سے پہلا مسلمان ہوں میں حالانکہ یہ آج رسول نہیں ہے لیکن جب بھی یہ رسول ہوگا میرا نام اس کے غلام میں تحریر کیا جائے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں یہ بات کہی تھی اسی بات کی تصدیق کی مرخ ناخل نے اور کہا کہ جو بات ہے تم کہہ رہے ہو اور جو, جو واقعات بتا رہے ہو اور جو وہی کے الفاظ سنا رہے یہ وہی فرشتہ اور یہ وہی پیغام ہے جو موسیٰ کے اوپر نازل ہوا تھا کوئی فرق نہیں ایک ہی چراغ کی دو لوگ ہیں ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں اس کے اندر کوئی فرق نہیں جناب خلق پر ایمان لائیں حضب السلوم کی ڈسارت کو تسلیم کیا اس کی بعد آپ کے اگن میں رہنے والے جناب علی مرتضی جناب ابو طالب کے بیٹے انہوں نے ایمان قبول کیا اور اسی روز اص کی نماز جناب جب اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضور کی ابتدا میں ادا کی اس طرح جناب علی مرتضی وہ پہلے مسلمان ہیں جنہیں حضور کی ابتدا میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی یہ وہ احساس ہے جو جن صرف جناب علی ابن طالب کو حاصل ہے کسی کو بھی حاصل نہیں جناب علی ابن طالب کے بہت سے جو فضیلتیں ہیں ان میں ایک بہت سی فضیلتیں کہ انہیں زندگی میں کبھی شخص ان کا دامن آلودہ نہیں ہوا انہوں نے کبھی کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ نہیں کیا انہوں نے کبھی غیر اللہ سے اپنی کوئی تمنا وابستہ نہیں کی بچپن میں نو سال کی عمر میں رسول خدا کو پر ایمان لائے اور آخری سانس تک اسی وفاداری کے ساتھ اپنی جان دی زندگی کی پہلی سانس سے آخری سانس تک حالت ایمان میں بسر ہوئی میرے خیال سے صاحب کرام میں کم لوگوں کو اس حارت حاصل ہوئی ہوگی کم لوگوں کو جو جناب علی کو حاصل ہوئی اس کے بعد تو بہت سے جناب فاطمہ بتائے بہت بہت غلام جناب بلال امیعہ کے غلام تھے وہ ایمان لائق ابوبا کے صدیق جو آپ کے بچپن کے دوست تھے میں نے آپ کو لوکیشن بتایا تھا کہ آپ کے گھر کے سامنے دار خزما دار خزمہ جس میں حضور عبدالسلم پروکش رہائش فرما تھے جناب خدیہ کے ساتھ جو مکے کی سب سے اونچی حویلی تھی اسی دار خزامہ کے پیچھے جہاں ابو لہب کا گھر تھا ملا دیوار سے برابر اور سامنے دروازے کے جناب ابکر صدیق کا گھر تھا بچپن کے دوست تھے دو سال بڑے تھے حضورۃسلم سے عمر میں دو سال بڑے تھے سماجی اسٹیٹس بھی بلند تھا ان کا یعنی عرب کے اندر کسی کی سماجی حیثیت کا تعین جناب ابوکر صدیق کیا کرتے تھے یہ ان کی پوزیشن تھی لیکن زندگی کے رشتے میں بھی اور سامنے آئے تو اس صدیق اکبر نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہونا کو لیا ہر یعنی اپنے ساری سارا سماجی اسٹیٹس اور سب چیز قربان کر دی بچپن کا وہ رشتہ حضور اوپر ایمان لانے والوں میں اسلام مردوں میں پہلے مرد جناب بکر صدیق رضی اللہ عورتوں میں جناب خدیل غبرار رضی اللہ بچوں میں جناب علی مرتضی اور غلاموں میں جناب بلال حبیشی یہ چار ایمان یہ چار لوگ یہ پہلی ٹیم ہے جو صرف چند روز کے اندر حضور اقدس کو اوپر ایمان لے آئی چار یا پانچ روز کے اندر اندر یہ لوگ حضور اقدس کو اوپر ایمان لے آئے کئی مہینے گزر گئے اس وہی کے بعد اقباب رب کے لدی خلق اس وہی کے بعد جو پہلی وہی آئی اور برا قبل نفل کے پاس گئے اور یہ لوگ ایمان لائے لیکن پھر کئی مہینے گزر گئے کوئی وہی حضور اقدس کے پر نہیں آئی کوئی پیغام نہیں آیا کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا کوئی روشنی دکھائی نہیں دی کوئی آواز سنائی نہیں تھی حضور اقدس پریشان ہو گئے آپ کو انتظار رہتا تھا کہ وہ اس دن جب واقعہ پیش آیا تھا کیا وہ دہرایا جائے گا کیا وہ ریپیٹ ہوگا اگر واقعی میں خدا کا رسول ہوں تو کیا خدا مجھے رزالت کی یہ ذمہ داری دے گا کیا میں اللہ کی بندوں تک اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچاؤں گا اس انتظار میں آپ رہتے تھے لیکن اس کی بات تو کوئی نہیں کئی مہینے گزر گئے کوئی پیغام نہیں آیا چھ مہینے گزر گئے کوئی بات نہیں آئی حضور کے سامنے تو حضور, عقل سامنے. تو حضور عقل ٹوٹ گئے ایک دم ایک دم ٹوٹ گئے کیا تھا اس دن جو ہوا تھا کہ اللہ اگر میں اللہ کا پیغمبر تھا تو کیا اللہ مجھ سے روٹ گیا ہے کیا خدا نے پیغمبری کی جو ذمہ داری رکھی تھی میرے پاس میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کیا اللہ نے اس حالت کا شرف مجھ سے چھین لیا ہے کیا اللہ نے کی کی یعنی لگتی تھی زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا تھا اسی حالت ذہن کی عجیب کیفیت ہو گئی اس غم میں حضور چادر لپیٹ کے لیٹے رہتے تھے چادر لپیٹ کر بالکل غم غم کی حالت میں اور دل چاہتا کہ پہاڑوں سے ڈکرا ڈکرا کے چور کر دیں ایک لمبی رات کے بعد ایک چیز کو کوئی, کوئی, کوئی امید نہیں دل آپ کو بار بار کرتا اللہ تعالیٰ میں نے آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی پر میرا دل تو تجھے پہچانتا ہے کہاں جاؤں کس در پہ جاؤں میں एक झलक दिखाकर अपनी सच्चाई की सहरा में बैठा कर सर उठाया तो वही फरिश्ता जो गारे हरा में आपको नजर आया था वो आपको फिर दिखाई दिया वो फरिश्ता जो है करीब आया تمام زمین و آسمان میں فخر میں چھایا ہوا تھا دہشت زدہ ہو گئے آپ تو اللہ کلام آپ کو سنایا یہ دوسری بد نازل ہوئی دوسری وحی تھی جو, جو زمانے فطرت کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد آپ کو بہت دوبارہ نازل ہوئی اے کمبل لپڑنے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو آگاہ کر دو رب کا پکبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی کا اعلان کر دو اس دنیا میں سارے سارے جھوٹے ہیں دنیا میں ساری عظمتیں بے اصل ہیں کوئی بڑا نہیں ہے اس میں اس دنیا کے اندر تکبیر اور پڑھائی صرف اس ذات پاک کو زیبہ ہے اس کا اللہ اعلان ہے دنیا میں اعلان کر دو رب کا پکبر بس یاب کا فتحر اور اپنا کردار پاکیزہ رکھو اپنے دامن اسمت پاک رکھو ورزر اور ہر گندگی کو جھٹک دو کوئی بھی گندگی خیالات کی اعتقادات کی تصورات کی نظریات کی ہر گندگی کو ٹھوکر مار دو و تمن دست اور تمہارے رب نے تم پر جو احسان کیا ہے اور تم جو کچھ بھی خدا کی راہ میں کرو اور جو مشکلیں اٹھاؤ اس کا احسان نہ جتاؤ اس پر صبر کرو صبر کرو اس راہ میں آنے والی حرازمائش کو صبر کرو لا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو رہے خدا میں اور جو کچھ بھی بھیج جائے تمہارے اوپر سب کو پرداشت کرو جمع رہو صبر کرو یہ وہی نازل ہوئی حضور عبدالسر کو بچھا ہے کے بعد حضور عبدالسر کوئی تنان ہوا تو یہ ہے وہ ذمہری جو میرے رہا مجھے سوپنا چاہتا ہے میں خدا کا پیغمبر تمام دنیا کو پرور د کائنات ہدایت کی ذمہ داری سارے انسانوں تک پہنچانے کے لیے مجھے سونپ رہا ہے یہ اجاڑ زمین جس میں آد و سمود کے قومیں گزر گئی ہیں جس میں آد ادن اور یمن کی تہذیبیں سو رہی ہیں جس میں نجانے کتنے ذل الہی آئے اور چلے گئے اور نجانے کتنی سلطنتیں آئیں اور اجڑ گئیں یہاں پر تخت آئے بچے اور, اور لوٹ گئے بساطر لپیٹ گئیں یہ, یہ ملک یہ آس پاس یہ سرزمین حجاز یہ سرزمین عرب جہاں تہذیب گہری نیند سو رہی ہے جہاں شراب ذنا جوا اور بدکاری کا دور ہے جہاں لوگ اپنے سچے مالک اور اپنے خالق کو بھول گئے جہاں لوگ رشتوں کا احترام بھول گئے جہاں زندگی کا مفہوم بھول گئے لوگ اس ماحول میں جہاں انسان انسان کو قتل کرتے ہیں جو یہودیوں عیسائیوں نے جہاں مذہبی چولہٹ کا جال بچھا رکھا ہے جھوٹے آستانے ہیں جھوٹے استھان سجے ہیں جہاں معاشی مفادات کے اوپر مذہب کو ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے جہاں فتوی سامان تجارت بن گئے ہیں جہاں جہاں پر مذہبی چودراہٹ ایک سری بھی مذہبیت یہودی اور عیسائیوں کی موجود ہے اور جہاں کمزور لوگ قوت والوں کے اگے جریز ہیں جہاں بیوائیں اسما دریدہ ہیں جہاں دو سر دوشی دانشدار بڑی ہیں اس ماحول میں اللہ مجھے یہ عظیم ترین ذمہ داری دے رہا ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے میرے پاس صرف چار آدمی ایک مرد ایک عورت ایک بچہ اور ایک غلام اس پوری کائنات کو یہ رسول اللہ نے سوچا آسمان کی طرف اور چادر پھینکنے اور کھڑے ہونے کا فیصلہ کر کے آپ مکے کی طرف روانہ ہو گیا اکیلا مجھے الٹنا ہے اس دنیا کو ان چار خدا پوری کے لیے ذمہ داری دے رہا ہے ایک مرد ابو بکر ایک عورت خدیل گبرا ایک بچہ لیے اپنے طالب ایک غلام بلا لے یہ چار آدمیوں کی ٹیم ہے اور یہ ساری دنیا ہے فسادات اور اس سے مجھے ٹکرانا ہے اور ہر مشکل پہ مجھے صبر کرنا ہے ہر گندگی سے اپنے دامن پاک رکھنا ہے اپنے دامن اسمت کو پاکیزہ رکھنا ہے یہ ذمہ داری خدا مجھے سونپ رہا ہے کتنا بڑا حوصلہ کتنا آسمان دل کتنی پہاڑ نفسیات چاہیے اس فیصلے کو نبھانے کے لیے اس کو اٹھانے کے لیے کیا الفاظ ہیں کھڑے ہو جاؤ پھینکو چادر یا یاد صرف پھینکو چادر کیا چادر لپیٹ کے پڑ گئے ہو کھڑے ہو جاؤ آگاہ کر دو رب کی بڑائی کا اعلان رب کا فکبر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر کی تصبیح پڑھنے کا اعلان کر دو رب کا فکبر ہی نے بس تصبی پہ پڑھا پہ ہو اللہ بڑا دنیا میں اور تہذیبوں میں بڑے ہوئے تمدن کے اصولوں میں بڑھے دنیا میں افکار کی دنیا میں دوسرے لوگ بڑے نظام دوسروں کا چلے سارے سٹم دوسروں کے چلے اور میں خالی اللہ اکبر کہہ دوں تو اللہ میں بڑا ہو جائے ایسے تھوڑی تو بڑا ہے ہی. وہ تو زمین کو بنایا ہے اس نے تو آسمان کو بنایا ہے ستاروں کو بنایا ہے اس نے چاند کو نے کو بنایا ہے اس کو بڑھائی اس کو بڑائی کی صنعت لینے کے لیے میرے اور آپ کے سارٹی کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی کیا بڑائی ہے کہ دنیا میں فرمان شیطان کے چلے زندگی کے ہر معاملے میں اور میں دسبی کے دانے پہ بڑا کر دوں اس کو یہ نہیں کہا تھا اللہ کے رسول سے اور کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول نے یہ والی دسبی کبھی پڑھی ہو زندگی میں یا صابح کرام نے پڑھی ہو کوئی ثابت کرے تو میں چاہوں گا بتائے یہ باتی تو نہیں پڑھی آپ نے تبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے کہو کبر کا مطلب ہے اللہ کو اللہ ہی بڑا ہو اللہ کا جھنڈا سب سے اونچا ہو اللہ کا بینر سب سے بلند ہو اللہ کا نظام سب سے غالب ہو اللہ کی بات سب سے اونچی ہو اور ابا کا بکبر یہ جھوٹے سماجی سسٹم یہ جھوٹے اصول یہ دنیا نے پھیلا رکھے ہیں یہ سب اللہ کے آگے سردیوں ہو جائیں کیونکہ خدا کسی کے آگے نہیں جھکتا اس کا دن بھی کسی کے آگے نہ جھکے رب کا دین ہے، صرف یہ یہ مطلب کا ہے ہے اور اور اس رسول کہ ایک بڑا بھاری بوجھ بات اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے کا اللہ کے آگے سے دریز ہونے کا یہ کی ایک لگ گئی آپ کو. جو شخص بھی آپ کو ملتا سمجھدارے آپ اسلام کا پیغام اس کو دیتے آپ کے دوست آپ کے خاندان والے آپ کا مذاق اڑاتے وہی لوگ جو کل تک آپ کی راہ میں آنکھیں بچھاتے تھے وہی لوگ آپ کو وہ دھول پھینکنے لگے وہی جو کل اپنے تھے جن کی آنکھیں مہر و محبت سے بھرپور تھیں ان کی آنکھوں کا سارا پانی مر گیا سارے رشتے قرآن میں کہا گیا کہ یہ لوگ تو رشتوں کا احترام بھی نہیں جانتے اللہ دینی اس کی شکایت کی گئی ہے امر اللہ بھی ہے یوں امر اللہ ہے یوں صلاح یہ لوگ اس رشتے کو بھی کاٹے دے رہے ہیں جو اللہ کے رسول سے قائم تھا وہی آنکھیں جو محبت کے پھول برساتی تھی ہم کانٹے پہ کھیننے لگی وہ لوگ اللہ کے رسول کی راہوں میں ساری دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے ہم سوچتے تھے کیا تک تک ٹائم کب ساری دنیا مجھ سے روٹ گئی اللہ سوچتے تھے کیا میرا اللہ بھی مجھ سے روٹ گیا ہے کیا وہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے دنیا تو میرے ساتھ نہیں ہے میرے اپنے میرے دوست میرے ساتھی میرے رشتے دار وہ جن کے ساتھ میں نے بچپن گزارا وہ گلیاں جن میں لوٹ لوٹ کے میں بڑا ہوا وہ سودی مٹی کی مہک جس ترزمی سے نا نامہربانی کا احساس اپنے دوستوں کی بے وفائیوں کا احساس اپنے اشتداروں داروں کی ظلم و ستم کا احساس میرے دل کو تھوڑے دے رہا ہے میرے خدا نے مجھے تھپکا ہے میرے بے قرار دل کو تھپکا ہے اور یہ آئےت نازلوئی ہیں وہ گرہا ولی سجا خیرو کا یتیم یتیم فلا تقهر فلا بن چڑھتے ہوئے دن کی قسم ہے محمد جاتی ہوئی رات کی قسم ہے محمد رات جب چھا جائے اس کی قسم ہے ہر رات جب چھاتی ہے اس کے بعد ایک صبح عادت ہوتی ہے رضحا وللیذ سجا وہ رات جو چھا جائے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں مگر وہ دن جو پھیل جائے میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کہہ کہ دل نے میرے ہوس لے بڑھائے ہیں غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں رضحا وللیذ سجا ما ودعك ربك وما قلا یقین قدر تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے وہ تم سے بے وفا نہیں ہوا مَا وَدَّعَكَ ربك ومَا خیر القم نے اور تمہارا رب تو تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے رسول علم جدید کا یتیمن پاوا کہ ایسا نہ تھا کہ تم یتیم تھے تو خدا نے تمہیں سہارا دیا وجدتک والن صدا کیا ایسا نہ تھا کہ تم حق کی تلاش میں سرگرداتے تو خدا نے تمہیں راہ حق دی وجدتک ائلن فاغنا کیا ایسا نہ تھا کہ تمہارے پاس مالہ دولت نہ تھا تو خدا نے تمہیں سب کچھ مالہ دولت عطا کر دیا خدیجہ کے صدقے میں فعمل یتیم فلا تقهر احساس اس احسان کا شکر یہ ہے رسول کے تم کسی یتیم کو تم بھی کبھی نہ جڑکنا و اما سائلا فلا تنهر کسی مانگنے والے کو کبھی مایوس نہ کرنا اماں بنا ربی کا فہدس اور تمہارے رب کا جو احسان تمہارے اوپر ہے اس کا اعتراف کرتے رہنا اس کا اعتراف کرتے رہنا یہ آیت نازل ہوئیں رسول خدا کے اوپر اور ایسا لگا بےقرار دل کو تھپک دیا ہو آپ ساری مخالفتوں ساری دشمنیوں کے مقابلے میں ایک کو ہی گرم بن کے کھڑے ہو گئے پھر تو اللہ کے رسول اسلم ساری دنیا کے مقابلے میں اس کے بعد تو پھر قرآن کی آیات بارش کی طرح اترنے لگی لوگوں کو آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے پران شریف کے آیتیں سناتے رہے خدا کے حکم بتاتے رہے خاموشی کے اسلام پھیلتا رہا ایک دو تین اسے کر کے تیس پینتیس لوگ مسلمان ہوئے تو ارقم ایک جوشیلے نوجوان جو مسلمان ہوئے کوئی صفحہ کے دامن من کا مکان تھا عام راستے سے الگ خانہ کعبہ صاف دکھائی دیتا تھا اس گھر سے اس گھر کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے ارقم نے حضور اداس کی خدمت پیش کر دیا یہ چھوپی چھپی سہمی سہمی زندگی یا اللہ کے نام لینے کے جرم میں ہم بلند آواز سے خدا کی بڑائی کا اعلان بھی نہیں کر سکتے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے خانے کعبہ میں جا کر ہمارے لیے سارے راستے بند ہیں ہم نے رب کی بڑائی کا اعلان نہیں کر سکتے تو ارکم کا گھر پیش ہو گیا ارکم اسلام کا پہلا ٹریننگ سینٹر اسلام کی پہلی درسگاہ اسلام کا پہلا مدرسہ بنا ارکم کے گھر دار ارکم اور وہاں پر مسلمان جتنے بھی اکٹھا ہوئے تھے وہاں جا کر اکٹھا ہوئے جو قرآن کے حکام سیکھ اسلام کی تعلیمات پہ جب تک نازل ہوئی سیکھتے اور حضرت کی اقبام نماز پڑھتے اور اس طرح دھیرے دھیرے رقم گھر اسلام کا مرکز بندہ چلا گیا اور یہ عجیب تاریخ کے دین تھے اسلام کے بڑے مشکل حضور سڑکوں پہ پھر کر اسلام کو پھیلاتے اور شام کو لوٹ کے آتے تو آپ کے ماتھے کے اوپر آپ کے چہرے میں آپ کے بالوں میں مٹی دھول بھری ہوتی ہے بھری ہوتی ہیں آپ کے اوپر لوگ آپ کے اوپر کانٹے پھینکتے تھے لوگ آپ کو دیوانہ مجنون کہتے تھے کئی بار لیکن ان مشکلوں کے اندر کون تھا گھر میں لوگ جب بھی آتے تھے گھر میں شام کو ایک روز آئے کہ ہارے تو وہی فاطمہ نن بچی گھر میں وہی ایک سہارا اور کوئی نہیں ننھی بچی فاطمہ آئی آپ نے کہا فاطمہ پانی لاؤ میرے ہاتھ دھلاؤ میرے بال دھلاؤ میرے چہرہ دھلاؤ مٹی میں دھول میں کیچڑ میں سنا یہ چہرہ دن بھر کی تکان اور نقاہ سے بھرپور یہ چہرہ بندرگاہ نے خدا کی ہدایت کے لیے سرشار اور بےقرار یہ چہرہ فاطمہ کی میرے والد کا اللہ کی طرف بلانا کہ جیسے کے ساتھ کیا جاتا کہ میں آپ کا حال دیکھ کی رو رہی ہوں آپ سچائی کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو لوگ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں مٹی کوڑا کیچڑ پھینکتے ہیں آپ کے اوپر غلازتیں پھینکتے ہیں آپ کے اوپر آپ کا ہال کی روتی ہوں میں تو اللہ کا کے سل پر میں گزر جائیں گے چھاؤں آتی ہے زندگی میں رو نہیں بیٹی کبھی نہیں تو برا بھروسہ رکھ اپنا رکھ کے فاطمہ کو میں کبھی سوچتا ہوں فاطمہ تو فاطمہ ہے رسول کی بیٹی حالات میں پہلے دن سے گھر یعنی کعبے میں دار الخم میں اپنے باپ کے اپنے گھر میں دارے خزما میں اپنے باپ کے زخم دھوئے اپنے باپ کی مٹی کیچڑ دھوئی اور وہاں سے لے کر ہر دور میں ہر وقت عظمت کوئی جواب نہیں فاطمہ کا مٹی کیچڑ دھونے والی فاطمہ زخموں کو دھونے والی فاطمہ اور اونٹ کی اوج رسول کے کاندھے پہ رکھی اس کو پھینکنے والی اور سارے مشقین میں کے سرداروں سے دو فاطمہ اور وہی شہزادی جس نے کامے میں اپنے باپ کے زخم دھوئے کربلا میں اپنے بیٹوں کے زخم کھائے بنی امیہ کی اور اس کے بیٹوں کے زخم دل چھیت دی اپنے تلواروں سے نیزوں سے کچھ لوگوں نے بنی او میا کے اور آج بھی آج بھی میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی فاطمہ اس کی اولاد اور اس سے محبت کرنے والوں کا دل چھیتتے ہیں وہ لوگ آج بھی فاطمہ تو آج بھی کربلا میں تو آج بھی کربلا میں کہ آج بھی اس کی اولاد کو اس کے اہل بیت کو اس کے خاندان والوں پہ نازے الفاظ لگا کر وہ شیر بچوں کی ماں حسن حسین کی ماں اسلام کی عظمت کے نشان تھے جو جن کے صدقے میں اسلام کے آبرو زندہ ہے ان کے اوپر تم خلافت کے ان کے اوپر اس بات کے کہ وہ حکومت کے لالچی تھے کہ فاطمہ کی گود گندی تھی وہ جسے اپنے باپ کے گندے بال دھوائے گیچڑ دھلائی اس کی گود اتنی گندی تھی کہ اس میں پلنے والے شیر بچے جو ہے خلافت و حکومت کے حریص تھے جتنا بڑا زخم اس کعبے میں یا اس کربلا میں حسین اور حسن کو اور کے بچوں کو لگا اس سے کم زخم نہیں ہے اس سے کم زخم نہیں ہے جو آج بھی میں تو کہتا ہوں فاطمہ کربلا میں تو وسلام علیہ السلم